بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله والسلام على رسول الله بیٹ نمام بر بہاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اس پوائنٹ کا عنوان جو ہے وہ زندقیت کہاں سے آتی ہے زندگیت کہاں سے آتی ہے یہ اس کی سرخیاں ہوگی امام بر بہاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور جان لیجئے کہ ہرگیز کوئی زندگیت نہیں آتی مگر غواب چروا چرواہے قسم کی لوگوں سے جو ہر آواز کے پیچھے چلنے والے ہیں ہر ہوا کے ساتھ جھکنے کھانے والے جس کا یہ عالم ہو اس کا کوئی دین نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے مخترف الام بما جم البغم تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا اور فرمایا کہ اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے یہی علماء سو اور اسحاب بدت وتم اس پوائنٹ کی شرح زندگیت منافقت ہے زن جو ہے زنادقا جو ہے وہ منافقین میں سے سے ہے اس مراد ایمان ظاہر کر کے کفر کو جو ہے پوشیدہ رکھنا اس کو جو ہے زندقیت کہتے ہیں انگریزی میں جس کو ہم ہیرسی ہیریسی ہیریٹکس اس کو کہتے ہیں شروع اسلام میں زندقیوں, کا, زندقیوں کو ہی منافقین کہا جاتا تھا ایک ہی نام تھا مترادف تھا یعنی جو منافقین تھے وہی تھے یہ عام لوگوں کے درمیان رہتے تھے مگر جب کبھی بھی ان کو موقع ملتا تھا تو اس سے ناخن ظاہر کر کے اور اہل حق کو تکلیف پہنچاتے تھے یہ ان کا طریقہ تھا. تو غوا چرواہے سے مصنف کی مراد ایسے لوگ جو نہ ہی دین کا علم رکھتے ہیں اور نہ ہی اس کو سمجھتے ہیں جیسے کہ نومان علی خان کی جو ایک شخصیت جو بڑی مشہور ہے اس پر امام بر بہاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات جو ہے بالکل واضح طور پر فٹ ہوتی ہے آپ اس چیز کو دیکھیں کوئی میڈیکل ڈاکٹر ہے اس کو عربی نہیں آتی وہ عالم ہو سکتا ہے عام سوال ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ہے میں آم آپ کو ایک بالکل عام سوال پوچھتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو شخص عربی زبان نہ سمجھتا ہو وہ کبھی عالم ہو سکتا ہے دین عربی, عربی میں ترانا ان کو عربی اللہ اللہ کو یہ ہوگی پہلی بات دوسری بات کہ جو شخص اپنے عقیدے کے اندر متمکن نہ ہو وہ دوسرے عقیدوں کا کیا جہارت کر اس کے عادت کرے گا ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ جو شخص اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہ جانتا ہو وہ دوسرے کے عقیدے کو کیا سیدھا کر سکے تیسرا پوائنٹ جتنے بھی علماء آپ کو ملیں گے جنہوں نے ادھیان پر ردود لکھے وہ سب اپنے عقیدے کے جو ہے ماسٹر تھے پہلے انہوں نے اپنا عقیدہ درست کیا پھر جا کے دوسرے کے عقیدے کو جو ہے ان کے اوپر انہوں نے رد کیا شخل اسلام تیمیہ کو دیکھ لیجیے ابن قیم کو دیکھ لیجیے دوسرے بڑے بڑے علما کو دیکھ لیجیے یہ ناممکن ہے اور محال ہے کہ اپنے عقیدے کے بارے میں جو ہے خلط بلد جیسی باتیں ہو اور پھر دوسرے کے عقیدے کا وہ جو ہے وہ, وہ آدمی جو ہے ان کو بیٹ, ان دوسرے لوگوں کے جو عقیدے ہیں جو ہے اس کو رد کرے اور ان پر وہ جو ہے گفتگو کرے چوتھی بات کون چوتھی بات چل, چل رہی ہے بات چل رہی مستر تلقی لڑی جو ایک بہت اہم قاعدہ ہے مستر تلق کی علم کا سے لیا جاتا ہے علم جو ہے علم اس امت اسلامیہ کا جو ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک ایسی چیز سے اللہ تعالی نے نوازا ہے جو کسی امت کو ان سے پہلے جو ہے اس نعمت سے نہیں نوازا گیا وہ کیا ہے وہ ہے اسنا اسنادین شاء شاء اللہ نے جبریل کو اپنا رسول ہو کے بھیجا جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے استاذ بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے اور اپنے خلق کے درمیان ہو کے جو ہے رسول اوکے رسول بنا کے بھیجا گویا کہ یہ جو علم جو علم الوحی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے صحابہ تک پہنچایا ان کو ہوئے صحابہ نے تاب سے تاب نے ادبا تابین سے ادبا الطابین نے اپنے شاگردوں سے انہوں نے اپنے شاگردوں سے جب تک کہ علم جو ہے ہندوستان کی سرزمین پہ, پہ پہنچا اور دو تقریباً ایک سو پچاس سال پہلے جو ہے نظیر حسین دہلوی تک یہ علم پہنچا نظیر حسین دہلوی نے عبد الرحمان المبارک پوری شمس الحق عدیم آبادی بشیر سہ سوانی ثناء امرتسری تک پہنچایا انہوں نے اپنے شاگردوں تک پہنچایا ان کے شاگردوں نے جو ہے ہم تک پہنچائے اور یہاں تک آج سلسلہ جاری تو جو ڈاکٹر ہے طبیب ہے اس کو اس کے پاس تو آپ جا کے اس کو تو آپ تو یہ نہیں کہیں گے نا کہ مجھے دو آملیٹ بنا کے دو مجھے میرا جو ہے آج آملیٹ کھانے کا موڈ ہے دو آملیٹ بنا دو اور اس میں تماتم ڈالو وہ ہنس کے کہے گا غصے ہو کے کہے گا کہ میرا مزاق کر رہے ہو میں تو جو ہے ڈاکٹر ہوں تو جو شخص رسمی طور پر جس نے علم حاصل نہ کیا ہو جو عربی زبان سے کورا ہو جس کے عقیدے کا ٹھکانہ نہ ہو اس کو لوگ کسی بھی لوگ بنا دیتے ہیں اور جس نے رٹی اللذی کا لفظ ہے ہم جو پڑھتے تھے بس بغ بڑا جو ہوتا ہے رٹی اللذی کہتے تھے اس کو ہٹنا جیسے کہ نعمان علی خان کا طریقہ ہے ہٹ لیتا ہے وہ سب ٹھیک ہے نا لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا چمکدار کر رہا ہے جب وہ قرآن کی جو ہے بارے میں بتاتا ہے تو وہ رتی اللذی ہے وہ کچھ نہیں سمجھ سکتا اس کو لیا اور اسے اقتبا لیتے ہیں ہم کے اندر ہی اس کو پکڑتے ہیں کہ کتنا ہوئے ہے عربی زبان کے اعتبار سے عقیدے کے سے تو یہ جو رتی اللذی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں بغ بغا جس کو ہم کہتے ہیں جو کسی نے کسی رسمی طور پر انہوں نے پڑھا نہیں لوگوں نے ان کو علامہ فہامہ اور کیا کیا بنا دیا ہے لوگ ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان سے علم لینا جو ہے کیا, کیا بلائی ہے میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو پہلے آپ لوگوں کو پوچھیں گے کہ اس ڈاکٹر کے پاس سرٹیفکیٹ ہے وہ کیسا ڈاکٹر ہے تحقیق کریں گے جان بوجھ کریں اس کو جا کے جو ہے ان کے پاس جا کے نہیں بیٹھ جائیں گے تو یہ جو دین کا جو مسئلہ ہے جو ابھی ہی نہیں جانتے جن کے یہاں سنتوں کے بارے میں جو ہے شک و شبہات ہے اس آدمی سے جو ہے ان کس طرح لے رہی ہے تو یہ زندقیت جو ہے اور علم جو یہ پوائنٹ امام البر بہانی رحمۃ اللہ علیہ فرمار ہے یہ پوائنٹ جو ہے وہ علم کا خاتمہ کیسے ہوگا اس بات پر اور اس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں علماء جو ہے جا رہے ہیں اور جو جو ہے آ رہے ہیں خود بھی گمراہ ہے دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اور جو لوگ علماء کے پاس بیٹھتے ہیں اور ان کے اوپر رد کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فتنہ کور ہے فتنا سرز ہے جو لوگ علماء سے محبت رکھتے ہیں سنت سے محبت رکھتے ہیں آواز اٹھاتے ہیں تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو فتنہ فور ہے یہ فتنہ فتنے کا لے مستر تلقی جو ہے وہ سلسلہ جو اللہ سے جو ہے شروع ہوتا ہے اور آج کی علماء تک جو ہے وہ ختم ہوتا ہے شیخ وسیع اللہ عباس جیسی شخصیت شخصیاحمان ال آزمی جیسی شخصیت اور ہندوستان پاکستان میں جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں بہت علماء ہیں آج تک وہ سلسلہ جاری ہے اس سلسلے کے اگر آپ حصے نہیں ہیں تو آپ بناوٹی ہے وہ شخص جو ہے بناوٹی ہے اس لیے کہ اس دین کی حفاظت جو ہے اس سلسلے سے اور اس صنعت سے ہوئی اور اس صنعت کا ایک حصہ ہونا جو ہے ضروری ہے اس وجہ سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو کہا تھا نا جی بری لوگ آتا جبری علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے تھے کہ نہیں علم کس طرح ہوا تھا انٹرنیٹ سے لیا گیا تھا اور یہ ایک دوسری مصیبت ہے کہ آج کا جو ہے پوری سلفیت جو ہے وہ انٹرنیٹ سے جو ہے لی جاتی ٹھیک ہے نا کوئی جو ہے ہندوستان میں بیٹھا ہے انگلینڈ کے فلان گاؤں کے اندر کس پر کیا رد ہو رہا ہے اس کا وہ رد کر بیٹھ کے رد کر رہا ہے اس کونے میں بیٹھا ہے تو دنیا کے اس کونے کے بارے میں وہ جو ہے گفتگو کر رہا ہے تو یہ مصیبتیں ہیں اور امام بہاری نے جو ہے ایک ہزار سال پہلے اس کے بارے میں جو ہے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو جو ہے وہاں سے کر دیا تھا کہ یہ تو آئے گا اور جتنے دن ب دن دن گزر رہے ہیں حالات خراب ہو رہے ہیں فتنے بڑھ رہے ہیں جاہلوں کی جو ہے نمبر جو ہے بڑھ رہے ہیں تو علم کا جو خاتمہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالی علم ایسے نہیں اٹھائیں گے لوگوں کے کہ بے شک اللہ تعالی ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں کے دلوں سے چھین لیں گے لیکن اس طرح اٹھائیں گے کہ علما کو اٹھا لیں گے علماء کو اٹھا لیں گے یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ اپنے سردار جاہلوں کو بنا لیں گے ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے پتوا لیں گے یہی اللہ کے بارے میں کیا بات کرنے کی ضرورت ہے یہ موضوع پر جو ہے مساح کرنے کی کیا بات ضرورت ہے حالانکہ امام بہاری نے جو ہے موضوع پر مساح کرنے کا جو ہے عقیدے کے بعد میں جو ہے انہوں نے پوائنٹ ہے پر آپ لوگوں نے کل بھری ٹھیک ہے نا فقہی فکھی مسئلہ کے جو ہے انہوں نے جو ہے عقیدے کی کتاب بھی لیا ہے تو فقہ کا مسئلہ اب شاید کل آپ کچھ ایک سب گے کہ وہ عقیدے کے پوچھ میں کیسے آ گئی تو یہ ان کی صفحت بے وقوفیت اور میری اردو تو اتنی, اتنی اچھی نہیں ہے میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ جو ہے اردو میں پڑھا رہا ٹھیک ہے نا میں نے کبھی بھی درس اردو میں نہیں دیا اردو میں بول لیتا ہوں لیکن درس کبھی نہیں دیا تو اب میری جو ہے یہ گلابی اردو جو ہے ٹھیک ہے نا اس کو آپ لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا اس میں تھوڑا میمنی لہجا بھی ہوگا شاید تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی وہ لوگ ان کو جب لوگ سوال کریں گے نا اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جو ہے دوسرے لوگوں کو سوال کر رہے ہیں تو وہ فتوا دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی کیا کریں گے گمراہ کریں گے اس لیے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انگریزی طبقہ ہے ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں ہو انگلستان میں ہو یا امریکہ میں ہو ان کے یہاں اتنا تصاہل آ گیا ہے ضلعیت کے مقروب سے ہر چیز ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی اختلاف ہے وہ بھی اختلاف ہے کس لیے اس کے ذمہ دار کون ہے اس ذمہ دار جو ہے یہ لوگ ہیں کہ میڈیا کا غلط فائدہ اٹھا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور لوگوں نے اپنا مستر تلقی جو علم جو ہے اس کو میڈیا کو بنایا ہوا ہے اپنا مستر تلقی علم جو ہے وہ علماء کو بنائے میڈیا کو نہ بنائے اگر میڈیا کو بنانی ہے تو پھر یہاں مجھے اور آپ کو جو ہے بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گھر نہیں جاتی ہے ہر ایک شخص جو ہے انٹرنیٹ پہ جا کے جو ہے وکی پیڈیا میں اور کہاں کہاں سے جو ہے اور جو دنیا کے جو مفتی اعظم ہے شیخ گوگل ٹھیک ہے نا مفتی اعظم تو یہ جو مفتی اعظم ہے شیخ گوگل ان سے کوئی بھی سوال پوچھے وہ فٹافٹ آپ کو جواب دیں گے بلکہ آپ کو ایک فتوانی دس دس جواب دیں گے اس میں تین حلال بھی ہوں گے چار حرام بھی ہوں گے اور تین چار جو ہے بھی جو ہوں گے تو یہ ہے اصل میں مسئلہ یہ مسئلہ جو ہے بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے المام بہاری اس کو پوائنٹ لے گیا کہ یہ لوگ جو اور لوگ بحث کر رہے ہیں جو ہے ان کا دفاع کر رہے ہیں وہ خود کچھ بولتے نہیں ہیں لیکن ان کے جو ہے چمچے بولتے ہیں چمچے کہتے ہیں نا اور بول رہے ہیں چمچے کیا کہتے ہیں ان کا فلان بھی دفاع کر رہے ہیں فلان بھی دفاع کر رہے ہیں وہ خود کچھ اور کہہ رہا ہے اس کی تعمیریں جو ہے دنیا کے دوسرے پورے پہ جو ہے موٹے کر رہی ہے کر رہے ہیں باز ہے اس کا با... اس کی بات بالکل باز ہے کبھی صحابہ پر تان کر رہے ہیں تو کبھی سنتوں پر تان کر رہے ہیں کبھی اپنی جہالت کا جو ہے اظہار کر رہے ہیں لوگوں کو خوب گمراہ کر رہے ہیں اور لوگ جو ہے ان سے بڑے راضی ہیں اور ان پر جو اہل حق علماء اور طلبۃ العلم جب ان پر رد کرتے تو کہتے ہیں کہ یہ اس کے فتنا پہ تو یہ ضروری ہے اس پوائنٹ سے آپ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کے اندر بالکل واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ ان تو عورت وکس و منفی عورت دلو کہ اگر آپ ان لوگوں کے کہنے پر چلے دنیا میں یا مکہ میں یعنی زیادہ اکثریت پر ہے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہتا دیں گے اللہ کی راہ سے بہتا دیں گے یہ لوگ صرف اپنے خیال پر چلتے ہیں اور کچھ نہیں مگر اٹکلے کیا ہے دوہراتے ہیں تو یہ ہے کہ جو شخص اپنا مستر تلقی العلم اسناد اہل علم مشاعر ان کی طرف جو ہے وہ رجوع نہیں کرتے ان سے اپنا علم نہیں رہتے ان کو اپنا ان... انہوں نے مستر تلقی نہیں بناتے تھے تو وہ جو ہے منحجر جبریل وہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منج پر نہیں یہاں تک کہ اللہ تعالی نے جبریل کو جو ہے انسان کی شکل میں جو ہے بھیج کے صحابہ کو جو ہے اس بات سے آگاہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ علم جو ہے نا آمنے سامنے جو ہے لیا جاتا ہے انٹرنیٹ سے نہیں لیا جاتا کتابوں سے صرف نہیں لیا جاتا استاذ سے جو ہے لیا جاتا ہے مشہور بات ہے نا کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہے اس کا شیخ نیز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ من لا یا تحلہ جو کہ جو علم کے لیے سفر نہیں کرتا اس کی طرف سفر نہیں کیا جاتا تو اب تو گھر پہ بیٹھ کے کافی اسٹاف باکس وغیرہ پی کے جو ہے بڑے بڑے علامہ بن رہے ہیں ٹھیک ہے نا کبھی سفر نہیں کیا کبھی اپنا گھر نہیں چھوڑا کبھی مشق نہیں مشقتیں جو ہے نہیں اٹھائی کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ رہا ہے کوئی اپنے بچے کو چھوڑ رہا ہے کوئی اپنی ماں کو چھوڑ رہا ہے علم کے لیے قربانیاں جب وہ قربانیاں ہوں گی تب اس کے پاس وہ پاک علم آئے گا وہ کوئی ڈگری نہیں ہے میڈیکل یا انجینئرنگ کی کہ چار سال میں بات ختم ہو یہ جو ہے وہ علم ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی ہر نماز کے بعد کرتے تھے ابن ماجہ کی روایت ہے حافظ ابن حجر نے اس کو حسن کہا ہے شبز بل نے اس کو صحیح کہا ہے کہ اللہ انی کا علم نہ رسک ان کا علم یعنی انسان جب صبح کو اٹھتا ہے تو اس کے جو مقاصد ہوتے ہیں پورے دن کے تین چیزوں کے جو ہے اردت ہوتے ہیں یا تو علم نہ طلب العلم یا تو وہ روزی کمائی کے لیے جو ہے نکلتا ہے یا تو وہ اچھے عمل کرتا ہے کوئی چوتھی چیز نہیں ہے اس کی کتنی چیزیں ہیں صرف تین اور سب سے پہلے اشرف و آزم جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پر پہلے اندازہ سے مانگا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف اپنی پوری زندگی میں جو اس کی طرف توجہ دیتے تھے وہ ہے علم الحافی تو کوئی صبح کو اٹھ رہا ہے کام صبح, صبح کو اٹھتے ہیں کام کے لیے جاتے ہیں نا ماشاء کتنے انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں کتنے آئی ٹی ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں اس قرط اچھی روزی ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں تو علم منافیہ رسول اللہ وسلم ہر فضل کی نماز کے بعد اپنے دن کو شروع کرنے سے پہلے اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے علم منافیہ علم منافیہ کو پہلے نمبر پر جو ہے لیا گیا تو جو شخص صبح کو صبح کو اٹھنے کے وقت سے لے کر شام تک سو دیں جب تک کہ وہ سوتا ہے اگر اس وقت تک وہ علمفیہ یعنی جو, جو ہے نفع والے ان جو ہے وہ طلب کرتا ہے اس کو وہ سیکھتا ہے تو ہوا کہ وہ بڑا موفق قسم کا شخص اللہ تعالی نے اس کو بڑی نعمت سے نوازا تو یہ ہو گیا علم کے بارے میں جب مصنف نے یہ کہا کہ جس کا حال انہیں ہو کہ اس کا کوئی دین نہیں ہے یعنی وہ شخص ہے جو ہے متدد میں یعنی کبھی اس طرف تو کبھی اس طرف کبھی ہوا اس طرف اڑتی ہے تو وہ اس طرف اڑتا ہے کبھی اس طرف اڑتی ہے تو اس طرف کبھی اس پارٹی کے ساتھ اور یہ چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ کبھی وہ اتنا متصاہر ہوتا ہے ہر چیز کو صحیح سمجھتا ہے پھر ایک دور آتا ہے تو اس کے بالکل برعکس بالکل اسی پارٹی میں چلا جاتا ہے وہاں اس کے بالکل برعکس اس کو انتکاز کہتے ہیں کبھی اس طرف تو کبھی اس طرف کبھی ہوا اس طرف نہ اس کے پاس نہ جواب اتنا ہو اس لیے کہ وہ کیا؟ ان سب مواقف میں جو ہے وہ اہل علم کی طرف رجوع نہیں کرتا اہل علم کی طرف رجوع نہیں کرتا امام مالک کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے مدینہ کے اندر کہا کہ میں نے اس وقت تک فتوا نہیں کیا جب تک ستر علماء نے مجھے جو ہے تزکیہ دیا کہ میں اس قابل ہوں کہ میں فتوا دوں تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور آج کا جو دور آج کے دور میں جو فتنہ ہے یہ یوٹیوب ٹیوب اس میں سے جو بالکل فساحت اور بلاغت سے جو بولنے والے لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں لوگ ان سے بالکل مبتلا ہے حق کو باطل اور باطل کو حق کرنا اسی کو جو ہے شہر کہا گیا ہے کہ ان نمین میں یہ سہ جادو جادو کا وہ مطلب نہیں جو جادوگر جادو, گر، جادو گر کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کو باطل اور باطل کو حق کر دینا یہاں اس سے یہ مراد ہے اس کے اندر مطلب. جس طرح سے جی ایک چیز چھپ جاتی ہے اس کے سر جو ہے چھپ جاتی ہے تو ہمارے اوپر یہ ہے ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم جو ہے نا علما کی عزت کریں احترام کریں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ علماء ہے علما کے ساتھ کس طرح بات کریں جس طرح ہم شائع کے اندر سڑکوں کے اندر جو ہے جس طرح عام آدمی کے ساتھ بات کرتے ہیں اسی طرح ہم عالم کے ساتھ بات کرتے ہیں نہ عزت کا احترام ہو اونچی آواز تو یہ بات جو ہے جس طرح سفیان نسوری رحمتہ اللہ علی نے کہا الحیث کے بارے میں کہ فرشتے جو ہے وہ آسمانوں کے کہیں گے اردو میں خرغاس کو کیا کہیں گے او کیا کہیں دوسرا <سلام> پاس بار. اور اللہ کی زمین پر جو ہے وہ اے ان اہل حدیث آو آو ہے اور اہل حدیث سے مراد سفل اور بل مجھے کے کیوں ہیں ہے جن بارے میں اللہ رسول اللہ وسلم نے کہا کہ ان کے چہرے جو ہے چمکتے اس وجہ سے کہ رسول اللہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کرتے جس طرح رسول اللہ وسلم بیان لوگوں تک پہنچاتے ہیں سمجھتے ہیں پھیلاتے ہیں تو یہ ہے مستر ترقی یہ مصیبت آپ دیکھیے کہ آپ کا مستر تلقی علم کیا ہے یہاں پر بحری فرماہے ہیں ہوا کی طرح مت اس طرح اس طرح مت اللہ تعالی جو ہے علماء کا جو ہے سایہ ہمارے اوپر رکھے اس کے بعد جو ہے بات والے پوائنٹ کے اندر اس کی سرخی یا کیا کہتے ہیں اس کا ٹائٹل حق کو ہی بکا اور دوام حق کو ہی باقی اور کیا بقا اور دباب ہے امام الباری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان لیجیے کہ لوگوں میں ہمیشہ ایک گروہ حق پر رہے گا جن کو اللہ تعالی حق پر قائم رکھے گا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے گا اور ان کے ساتھ سنتوں کو زندہ کرے گا اور وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے قلت کے باوجود اختلاف کے وقت ان اوصاف سے موصف کیا ہے فرمایا ہے وہ کہ اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی باوجود کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا ہے اس کی شرح میں علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان کو علم اور یقین ہونا چاہیے کہ حق جو ہے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا اور جن لوگوں کو اللہ تعالی توفیق دے گا وہ حق پر قائم رہے گے خوف اور شر جس قدر بھی بن جائے اور دشمن کو اور دشمن حق کو مٹانے کی جس قدر بھی کوشش کر لے اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ وہ اس دن کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزل نہ ذکر انحم قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور ہم اسی کے نگہبان ہیں تو اللہ تعالی یہ دین کی حفاظت کا وعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے اور ذکر سے جو مراد ہے وہ قرآن رسول دونوں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بالکل یہ بات واضح کر دی افطر قطل عین فرقہ اليوم حفیح کے okay. یہودیوں جو ہے کتنے فرقے میں بن گئے 71 ون 72 اور ٹو اور محمد رسول اللہ 73 اور جہمیہ کا لسم و شمار ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا جب جہمیہ کے بارے میں پوچھا گیا امام احمد اب نے امبل جیسی شخصیات کو تو انہوں نے کہا کہ کس نے کہا کہ جامعہ مسلمان یا تو مسلما کی بات ہو رہی ہے آپ اندازہ لگا سکتے کہ اگر سترہ وجوہات سے علماء نے ان کی تخریر کی ہے وہ بھی سے امام بہاری کے پوائنٹ سے تو یہ جو ہے حق اور باطل کا نظام جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک چلا کبھی اہل حق جو ہے ان کی اغلویت ہوتی ہے تو وہ کبھی کم ہو جاتی ہے یہ جو ہے ہر زمانے کے اعتبار سے جو ہے احوال الفتن کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے اس امت اس امت کو ایک ایسی چیز سے بھی نوازا ہے جو کسی اور امت کو جو ہے اس چیز سے نہیں نوازے گا ایک تو میں نے بتایا تھا آپ کو وہ کیا تھی صنعت دوسری چیز کیا ہو سکتی ہے حق کو جو ہے ہمیشہ جو ہے باقی رکھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر صدی میں جو ہے ایک مجدب ہے کہ ہر صدی کے جو ہے راسمیہ میا میا جو ہے ہر سو سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے اور وہ مجدد جو ہے اس دین کی تجدید کی یعنی احیاء السنہ حق اور باطن میں تمیز باطل پر رد جو التباس اور جو غلط فہمیاں جو شبہات جو ہوتے ہیں ان کو بہت کر دیتا ہے تو یہ دو چیزیں جو ہے جو اس حکومت کو دی گئی ہے جو کسی کو نہیں دی گئی اسناد اور تجدید مجدد اور جب ہم دیکھتے ہیں تو جو مجدد ہوتا ہے جو علماء ہوتے ہیں لائقہ اللہ مطلع کسی سے بٹر تو نہیں ہفت بات کو میں کروں اور اس پر بہت سے شواہد موجود ہیں ہمارے ہی علماء ہندوستان ہندو پاک کے جب ہم جب ہم ان کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں ہمارے مسلط کا تو یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ نذیر حسین دہلوی جیسی شخصیت کو حق کو جو ہے غالب کرنے کے لیے راول پنگی کی جیل میں جو ہے ان کو ڈالا جاتا ہے اور دوسری طرف جو اہل باطل ہے ان کو اسیرِ مالٹا کہا جاتا ہے اور ان کو پراٹھے اور انڈے ملتے ہیں ناشتے کے اندر انگریز کی طرف سے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ حق کو جو ہے ثابت کرنے کے لیے اور حق کو جو ہے پھیلانے کے لیے اور اس کی دفاع کرنے کے لیے عدا عرما قربانیاں دیتے ہیں اپنی جانوں اپنی اپنی جانوں پر جو ہے کھیل کے جو ہے وہ کسی قسم کا تنازع نہیں کرتے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس حدیث کے بارے میں راتی حدیث تو امام احمد بن حنبل نے کہا تھا نا کہ فإن لم پیر جلانی نے پیر عبد القادی نے بنے تو میں کہہ دیا نا کہ اس سے مراد تو اہل حدیث ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ للہ چودہ سو صدیا گزر گئی چودہ سو سال گزر گئے نا ابھی اور اہل حدیث کا وجود جو ہے اس زمانے سے لے کر آج تک اور الحمدللہ للہ کے نام پر ابھی تک التباس آ گیا ہے تقریری لوگ اپنے آپ کو سلفی دیتے ہیں لیکن اہل حدیث کا نام ابھی تک اللہ تعالی نے محفوظ رکھا تھا اس لیے کہ حدیث کو بھی قرآن کہا جاتا ہے قرآن کو بھی حدیث کہا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی حدیث کہا جاتا ہے تو گویا کہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے گویا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں قرآن سنت پر عمل کرنے والا اب جو یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اہل صحیح حدیث کہنا ہے اور اہل حدیث جو ہے ایک فرقہ ہے وہ سارے ہے جاہل ہے اور اس کا جہل بھی جو ہے محکم ہے اس لیے کہ اہل حدیث کو فرقہ اس طرح نہیں ہے اہل حدیث ایک منج ہے جو ہے رسول اللہ اللہ صلی کہ منظم طریقہ ہے تو اہل حق اہل حدیث اہل سنت وہ ہر زمانے میں باقی رہیں گے حق کا دفاع کریں گے اور اللہ تعالی نے جو ہے اس جماعت کو چنا ہے کہ ہر زمانے میں یہ باقی رہیں گے اور حق اور باطل کو جو ہے الگ کر کے جو ہے جو شبہات اور اظہار ہے اس کو وہ کریں گے اور آج تک وہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے تو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو اس مسلک پر جو ہے قائم رکھے ہماری موت اس مسلک پر ہو ہماری قربانیاں جو ہے اس مسلک پر دیں اور یہی مذہب حق دنیا کے اندر کوئی مذہب نہیں پھر تو تم نہ احل احل الاثر، یہ سب کے اوساف ہے القاب ہے نام تو کا ایک ہی مسلمان یہ سب ان کے ہے اب جب اوصاف اور, اور القاب اور نام فرق نہیں کر سکتا تو یہ اس کی بدکس ہے اس کے بعد جو ہے دوسرے پوائنٹ پہ امام بربہاری علیہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے جان لیجئے کہ علم کتب اور روایت کی کثرت کسر, کا نام نہیں ہے بے شک عالم وہ ہے جو علم اور سنت کی پیروی کرے اگرچہ اس کے پاس علم کم علم اور کم کتب ہی کیوں نام اور جس نے کتاب و سنت کی مخالفت کی وہ بھی نتی ہے اگرچہ اس کے بعد بہت سارا اور ڈھیر ساری کتابیں ہی کیوں نہ ہو تو یہاں پہ جو ہے امام بربہاری نے علم کی حقیقت بیان کر دی اس کا جو ہٹائٹل یہ ہوگا حقیقت علم کیا ہے حقیقت علم کیا ہے تو کتابوں کو جمع کرنا اور روایاتوں کو صرف حفظ کرنا بہت سی روایتوں کو جاننا جیسے کہ کوئی جو بندیشن حدیث ہوتا ہے لوگ اس کے کہ اس کے پاس تو کتنا علم ہے بہت علم حدیثوں کا بہت علم ہے لیکن حدیثوں کو عمل نہیں کرتا چار چار انچ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا نماز کے اتنی بھی پرابلم ہے اس کو نا یہاں سے کتنے انچ آپ کو ہاتھ اٹھا رہے ہیں کوئی بڑا کام ہے چھوٹے چھوٹے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ کر کے دکھائیں گے لیکن یہ جو ہے سات ستر سال تک اس نے بخاری بنائی ہے لیکن ابھی تک جو ہے وہ ماہر ہو روایت اس کو بہت یاد بہت روایت یاد ہے ایک ایک جگہ پہ آپ کو بتا دے گا یہ روایتی یہاں پہ کہ یہ روایت یہاں پہ یہاں پہ ہے فلحان رانی امام امام پر بہاری کہتے ہیں کہ یہ کوئی معیار نہیں ہے اس سے جو ہے بکا مت کھانا ٹھیک ہے نا فٹافٹ حوالے دینا بس نمبر ٹو بس نمبر تھری یہ جو نسرانیوں کا جو طریقہ ہے اس سے جو ہے نا علم جو ہے ثابت نہیں ہوتا کتابوں کے جلدی جلدی ہمارے دینے سے ٹھیک ہے نا یہ صرف ہم یہ طریقہ صرف کے اندر نہیں پڑھے گا بس بغ بذا کی طرح رکی الجی کی طرح آئے تھے کچھ ہے یاد کر لینا اس کو یہاں پہ فٹ کرنا اس کو یا پی فٹ کرنا اس میں مہارت حاصل کرنا لوگوں کو بے حکم بنانا کہ اس کی تو فوٹو میں بھی ہے تو قرآن جس نے حفظ دے کیا اس کی فوٹو میں بھی کیسے ہو سکتی ہے تو امام بربہاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک عالم وہ ہے جو علم اور سنت کی پیروی کرے اگرچہ اس کے پاس کم علم اور کم کتب کیوں نہ ہو یہ میں ہے اللہ تو اس کے پاس علم کیوں کم نہ ہو لیکن جتنا بھی علم اس کے پاس ہے اس علم کا جو تمرہ ہے جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ وہ عمل کرتا ہے یہ عالم ہے اس اعتبار سے وہ عالم ہے اور جو ڈھیر ساری روایتیں جانتا ہے پوری بخاری اس کے لی لوگ جو ہے بالکل گھبرا جاتا ہے اس کو تو پوری بخاری ہے اس کو تو پوری مصریف مسلم یاد ہے لیکن اس کا عمل اس کے خلاف ہے امام بل کہتے ہیں کہ جس نے کتاب و سنت کی مخالفت کی وہ بھی دی ہے یاد کر لو یہ قاعدہ کہ اللہ پر رحم کریں اتنی روایت کی اس کو یاد نہ ہو اس کا امن قرآن و سنت کے خلاف خلاص وہ بھی دیتی تو علم میں کثرت روایت یا مطالعہ کا نام نہیں ہے علم جو ہے کثرت روایت کا جو ہے نام نہیں بہت زیادہ کتابیں ہونے سے جو ہے علم نہیں آ جاتا دیکھیے ہر مسئلہ جو ہے واپس اسی طرف جانا اصل علم کا ماخذ کیا ہے میں نے کیا بتایا تھا قرآن سننا تو اس کا عمل ہے مستر کیا ہے اس کا اسناد ہے اسناد کس سے لیں گے آپ مستر ہے ترقی کیا ہے LA. یہ اسناد جو ہے یہ اسناد کیوں ہے یہ اسناد اس لیے ہے تاکہ ہم پہچان سکیں نا کہ جھوٹا کون ہے اور کون میڈیکل ڈاکٹر کون ہے انٹرٹینر کون ہے اور آئیں کون ورنہ اسناد نہ ہوتا تو سب ایک طرح کے ہو جاتے ہیں بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ میری بات بہت کروی لگ رہی ہے اچھا میں جو بات کر رہا ہوں بہت بہت سے لوگوں کو پسند نہیں لیکن میں جو ہے نا الحمدللہ للہ الحمد آج جو ہے ہندوستان اور پاکستان کے رہتیسوں کو ہی دھک لگتا ہے جب میں یہ کہتا ہوں بہت سے لیکن میں کسی سے شرماتا نہیں ہوں اس لیے کہ حق بات جو ہے کہنا ہے اور حق حق ہے باطل بات ہے جہاں حق ہوا حق بات, بات تو بلکہ علم دین کو سمجھنے اور اس کی اتباع کرنے کا علم جو ہے دین کو سمجھنا اور اس کی اتباع کرنے کا نام ہے علم کس کو کہیں گے علم کس کو کہیں گے دین کو سمجھنے کو اور اس کی اتفاق کرنے کو اور کہاں سے آپ سمجھیں گے علم کو ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ سے الحمد للہ بھلے کم ہی کیوں نہ ہوا کثرت اور کم کا جو ہے مسئلہ نہیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا ہم کہ اٹس نباد کون چیز بات دکھی نٹ اباد کون چچی سب بات بہت ہو مگر عمل نہ ہو تو اس کا کیا فائدہ تو یہ مسئلہ ہے اس کے بعد جو ہے اسنیف رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد جو ہے اصول دین میں قیاس کے بارے میں بات کرتے ہیں نیا ٹائٹل عنوان جو ہے لگا سکتے ہیں اصول دین میں قیاس قیاس سمجھتے ہیں نا اناراجی ٹھیک ہے نا ایک بہت بڑی جماعت ہے دنیا کے اندر جو قیاس کو بہت پسند کرتے ہیں امام اکبر بہاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے جان دیجیے کہ جس نے اللہ کے دین میں اپنی رائے اور تعویل سے یا قیاس سے کہا بغیر سنت و جماعت سے دلیل لیے بغیر کوئی بات کہی یقین اس نے اللہ تعالی پر بغیر علم کے بات کہی اور وہ جس نے اللہ تعالیٰ پر بغیر علم کے بات کہی وہ متغل میں سے ہے یہاں <تصفح> پر یہاں پر ایک سو تین نمبر پہ کچھ کتابت میں چھوٹ گیا ہے جو اصل میں میرے پاس ہے میں وہی دے لا کر کے دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کچھ سخت ہو گیا شخص سن لیجیے بعد میں وہ ہم جو صحیح پیپر ہوگا آپ کو دے دی دیں گے لگا لوں گی جی جی یہاں پر دیکھیے کہ جو شخص جو دین میں اپنی رائے قیاس اور تعلیم سے سنت اور جماعت اکرام اکرام یعنی صاب رضی اللہ عنہ اجمعین سے بغیر کسی دلیل کے کہتا ہے سے اجمعین کے بعد لکھئے بریکٹ کے بریکٹ لگا کر کے سے بغیر کسی دلیل کے کہتا ہے بغیر دلیل کے کہتا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہی جسے وہ نہیں جانتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس نے اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہی جسے وہ نہیں جانتا اور جو اللہ تعالی پر اور جو اللہ تعالی پر بغیر کسی دلیل کے اور جو اللہ تعالی پر بغیر کسی دلیل کے کوئی بات کہتا ہے بغیر کسی دلیل کے کوئی بات کہتا ہے تو وہ لا یعنی باتوں میں پڑھنے والا ہے تو وہ यानी बातों में यानी बेकार की बातों में पढ़ने वाला है ये तीन नंबर का तक मिला है वो छूट गया है इसमें एक सौ चार भी छूटा हुआ पहले इसको समझ लीजिए फिर लिखाता हूँ आपको बताता हूँ इतफाक काट दीजिए इतफाक टाइम होगा شیخ اس کو لکھوا دیتا ہوں شباب کو ٹھیک ہے تو عشا بعد پھر تین نمبر اور چار نمبر پہ ٹھیک ہے تو یہ کون سا نمبر ہے آپ کا یہ میرے پاس تو ایک سو پانچ ہے یہ آپ نے ابھی لیا ہے ایک سو تین دن میں رائے اور دن میں قیاس کا جو ہے مسئلہ جی اس شاق ہے آپ لوگ چار نمبر ایک سو چار جی 104 سو وہ ہے جو اللہ کی کتاب سے آئے یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی سنت سے آئے آپ وہ ہے جو اللہ کی کتاب سے آئے یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی سنت سے آئے یا جماعت سے آہ, بتاتے ہیں یا, یا جماعت سے جماعت سے براد وہ امور ہیں وہ امور ہیں جن پر جن پر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ رضمان کی خلافت میں جن پر صحابہ کرام کے یہ حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ علم کی خلافت میں خلافت میں صاحب اکرام رضوا رجمعین کا اتفاق تھا جی جماعت سے مراد وہ امور ہیں لیکن میں یہ کتاب شیخ ترجمے سے میں نے ڈاؤن لوڈ کی تھی لیکن یہاں آپ جماعت کے بجائے اجماع کر لیجیے اجماع اجماع اجما نہیں جماعت کے بجائے اجماع کر لیجیے بریکٹ میں یعنی اجماع سے مراد وہ امور ہیں جن پر حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم کی خلافت میں صحابہ اکرام صاحب اکرام رضی اللہ عنہم اجمین کا اتفاق تھا ہاں اجما سے جی اجما سے خوراک وہ امور ہے جن پر سابق رام فضل محمد بینک کا اتفاق تھا لکھ لیا نا جی اتنا جی جی جماعت نہیں نہیں جماعت نہیں ہے جماعت نہیں بلکہ اجماع اجما اس لیے کہ آگے لکھا ہے انہوں نے امور ہو سکتا ہے ترجمہ کرنے میں کچھ تھوڑی سی وہ میں اصل کتاب میں دیکھ کر کے شک بات بتاؤں گا اصل کتاب ہے ایک منٹ دیکھ لیتا ہوں تاکہ معاملہ ہی صاف ہو جائے عشا کی بات تیز چلنا ہے ہے Yeah, yeah.